صلاح سک مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کا تعلق اور آخر کے نجات حاصل کرنا ہے اللہ کے اللہ کی رضا اللہ کا تعلق اور آخر کی نجات اور یہ پوری زندگی درست کرنے سے صرف ذکر اثکار کی کثرت اور موافق کی کثرت نہیں اتنی بات صرف نہیں ہے جس پر کثرت نارمل کی کثرت سے آدمی کا دن دھرم ہوتا ہے اس میں نور آتا ہے اس کے ایمان بڑھنا ساری زندگی میں احتیاط کر رہنے کے ہو جاتے ہیں لیکن آج کے دور کا یہ حال ہے کہ نوی معلومات کم ہونے کی وجہ سے عقائد کی معلومات تک نہیں ہیں معاملات کی معلومات تک نہیں ہیں اور اخلاقیات معاشرت کی معلومات تک نہیں تو درست کیسے ہو اس بات کی آسانی کو معلومات ہی نہ ہو تین دن پہلے ساتھی نے واقعہ سنایا دلا بھی تھا اور واقعہ بھی تھا کہ بچی کا رشتہ ہم نے دیا تھا ایک تفریح والے اضاف نے دیا تھا کچھ دار تھے بہت دار لوگ سے بات ان کی ماحول اور اثن کیونکہ وہاں جانے کے بعد نظر ہوا اس بار کی معلومات ہوئی گھر میں ان کی پہلائی صبح بڑی بہن ہے سارے گھر کے سارے اختیارات کو دیے کیا اس میں آپس میں سارے خیرات کو دیے ہوئے ہیں کہ اس بسی کے وہاں جانے کے بعد اس کے اس کا جہیز اور اس کے دیورات اس کے پیچھے بغیر وہ جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھی گھر کی اس نے تقسیم کر دی معاملات کی بیداری کا یہ آ رہی کی بیاری تو مجموعات ہوگی مذمات میں جیسے گھروں میں ہیں ہیں اور پھر ہوتی ہیں لڑائیاں ایسے جھگڑے فسادات ہوتے ہیں دنگے فساد ہوتے اور بنیاد کی الگ جو ہے تو ہم لوگ کے پاس جاتی ہے مرد جاتے ہیں کہ ہمارے گھر پر چادی کیا ہے اور ہمارے گھر پر بندش وہ کوئی جادو کوئی بندش نہیں ہوتا اللہ کے اخدابات توڑے ہوئے ہوتے اور فل واضح اخبابات توڑے ہوئے تھے نوا میں خوب لگے ہوئے تھے برط بھاجی باقاعدہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جس دے رہے ہیں ہمارے سازن بلایا ہوا ہے کہ ہم جو سے رہے ہیں کہ میں کثرت جگت کثرت میں واپس نہیں چلا رہی ہوں جیسے ہم سب سے محکمہ کا دیا دس بکنا دس اسفاق کا دیا تو میں نے پکا لیے چھ اسباب سے رسمندیا کے اور چھ مراکزات کو میں نے پکا لیے سو بچہ کتنا نہیں ہے میرے بھائی سرکار پکا لیے یا کسی وقت حاضری کر دی شکرانہ ادا کر لیا اور بات ہوتی ہے بات یہ تو پوری زندگی کو درست کرنا ہوتا ہے گائے سلے کا معاشرتوں کا عقائد معاملات عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت سب شعبوں میں درستگی کرنی ہوتی ہے اور عموماً میں ساتھیوں کو جو جوکنا توک، ووکنا ٹوکنا کرتا ہوں بر وقت بتا دیتا ہوں بعض مان لیتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں یہاں تک کہ اب اس مہینے جو تجربہ ہو رہا ہے بعض لوگ مجھے بین ٹپٹتی نا سلسلوں نے چھوڑ دیا بیت توڑ کا سلسلہ چھوڑ دیا اور اس میں تو بڑی خوشی ہوئی اس آدمی کا تو چھوڑنا ضروری تھا کہ نکل جاتا کیونکہ اس کے سلسلے میں چلنے کے لیے درستی آج میں تو بیسمر کا جب آج اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو غارغ کر رہا ہوں کہ جہاں روک ٹوک ڈان ڈپٹ میری ہوگی اس کو محسوس کروں گا کیا کمی کوٹائی میری ہوئی اس میں روک ٹاک ڈانٹ ہوگی اس کو محسوس کروں گا اگر سے میں اصلاح کے بجائے احترام کرانے کے لیے احترام حاصل کرنے کے لیے بیٹھ ہو رہا ہے تو سیمست اگر فام نمبل فرماتے ہیں کہ کسی آدمی میں وہ نانوے ہوں اور ایک خوبی ہوئے ایپ ہوں اور ایک خوبی ہو تو میری نگاہ اس کی ایک خوبی جھٹک جائے چلتی ہے نان نانویں ایپوں کی جاتی ہے میری نگاہ اس کی سے خوبی ٹھک جائے خوبی خوبی مبارکباد مجھ سے بیت ہو جائے اس میں نونامیہ خوبیاں ہوں اور ایک ہے وہ تو میری جگہ ایک اس کی نشاندہی کر کے اس کو بتانا ہوتا ہے تاکہ کوشش کر بھائی یہ پرانا دور تھا اس دور میں اسلامی لباس میں شلوار کمیز یا قمد کمیز اور صبح یا شگہ اور چادر یا چمبل قدم چال یہ اور نکلواج ہے جرسیاں گھوٹوں کا شروع کا یہ رواج نہیں ہے روایت نہیں ہے جو لوگ اس کو بیٹھ ہوتے تھے خاص طور اگر آپ کر لیتے واری تو نہیں ہوتی تھی اس کو نکالتے اور خلفا ان کے ہمیشہ سبزیوں میں گرم سوار کرنی گرم کپڑے کی اور چار سے پراپس لفا کے کسی کو اس کو حکومت ہے کہ جو وائل ہاں میں بک رہا بس پہنچ کے یہاں چل رہا ہوتا کنٹرول میں بچنے کو کرتے ہیں کیا کریں بات پوری زندگی درست کرنا ہے پوری زندگی کو درست کرنا ہوتا ہے اور پوری زندگی کا یہ حال ہے گھروں کا یہ حال ہے بعض لوگ کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے اعتفاق سے لے رہے ہیں پانچ بھائی رہے ہیں چالیس سال میں رہے دفاع عورت میرے پاس آئی اور روئی اس میں اور رونے کے بعد سے کہا کہ کل کا دباؤ کیا بات ہے آپ نے کیا باتیں کرے آپ اس میں ہے کہ ایک آدمی تھا اس کے ساتھ اور اس آدمی کا خیال تھا کہ یہ ڈاکٹر ہے کو میں لے جاؤں گا باہر ملک اور وہاں کافی آمدنی کرے گی کافی کمائی کرے گی وہ لے جاؤ جانا سو نہ کہتے میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا جو باہر لے جانے کے ساتھ ساتھ ساتھ لے انہوں نے کہا پھر میں نے کہا میرا جو حق ہے میں یہاں میرے لیے گھر میرے لیے نال مٹ کا سارا گھروں بالکل ٹھیک ہے گھر لے گیا کیا پڑوسی کے کی پاس گھر تک لا تھا اس نے کہا کہ آپ تو اپنی لوگ ہیں آپ کے لئے آپ آ جائیں چالیس سال کی لے کسی برابر میں آپ لکھے چرپائی ڈالے اب میں کیا کروں اس کی پہلے سے شادی بھی تھی میرے بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سارے حقوق معاف کرے گی اور کھلا کہتے ہیں جا کر بخواف کرے گا کھلا کھڑا ہو جائے گا اس میں کیا مہر وغیرہ سارے ختم ہو جائیں گے اور نے بھجوا جرمانہ لگانا پڑا اس کو کہا کتنا جرمانہ نہیں وہ بھی کچھ جانا پڑے گا ہماری کیا بتا سے کھلا ہو سکتا ہے میں گیا اس کا دوا بھر تین اور جگہ لے کر جا کرانے خاندان مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کوئی کی شکایت نہیں کی ہے کوئی آپ ہے کوئی برائی نہیں کی لیکن صرف خیال یہ ہے کہ آپ شروع اس کے مسئلہ خیال یہ کہ نہ آپ اس کے لیے مفید ہیں نہ وہ آپ کے لیے مفید آپ دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ دیں ہم یہ دفاع کرنے آئے تھے اگر آپ اس کو سر اب تک اس سے بہت مانگ لیے اس کے مطلب تو اس کو یہ پتا چلا اس پہ ہالیس آدمی رہ رہے ہیں گھر میں اور دشپکتی اس کو بلا بلاد میں بلیک یا سمجھا کر اور کسی برادری میں کسی جگہ پر اب جو سرپائی ڈال کر دوں گا آپ یہ جین کا معاشرہ تو شبل درست نہیں ہے تو اللہ ادال کیسے بنے گی ایک آدمی کا خرچہ ماہوار لگ رہا ہے بیس ہزار روپئے دوسرے کا چالیس ہزار روپئے ایک کا دس ہزار روپئے ایک دوسرے مختصورا ہے اب یہ تو روزی ہے لازمی ہو رہی ہے دل پر بوجھ ہے ہزار سب کا کرنے والا دل پر بوجھ ہے اس کی دس ہزار والا اس کو سا رہا ہے ایک چار ہزار ٹھیک کھا رہا ہے چار ہزار آپ کھا رہا اور اس کی دل سے جی نے اخلاقوں کو جنم دیتی عورتیں اس کو محسوس کر رہی ہوتی ہیں اور اصلی بات کو بول نہیں سکتی ہیں تو وہ دوسرے رخوں کے جھگڑے کھڑے کر کرتی اور ان کا ہاتھ لگ نہیں آتا اور بنیاد اس لیے اور ماشاء اللہ تین صاحب نے اس کے بعد پکے کر لی ہیں اور قابل کر کے اس کو جاز دی اور آدمی پاس نہیں آدمی کے پاس خلافت ہے نہیں کی خلافت ہے لیکن دی محمد ہی اس کے پاس نہیں تو آپ سوچے آدمی بچے کیا پوری زندگی سر پوری زندگی پانچ سو میں اقامات کی میں جب درست ہوتی ہے تب اللہ کا طلب بنتا ہے ورنہ دل و سے طلب نہیں بنتا ہے سے کل جاری ہو گیا تو بھائی اللہ والا کل کو جانتے تو پکا کھٹا کر تو بس باڑے کے دو سو پیر سے ولادان صاحب داغے جا کر مریض ہوئے اب آپ کیا کہ اتنا مارکیٹ دین آ سرکاروں کا بادشاہ منت کا بادشاہ ہے تو سی کا دِیش کا تھا وقابلہ اور جا کر بڑھے گی تیسرے مریض تھے دل گھوسالتا سنسم نیا وہ بعد کیسے حالات ہے کہ تھوڑا فٹ کے موتی بری صاحب کے بات سے نہ پڑھی جس کا خرچ ہے میں نہیں کراؤ پوری اور رجحان صاحب کہ نہ پڑھا کہ سامنے بیٹھتے تھے سلانے لگا اور ایسے موقع کو لما سمجھے عالیٹ میں لوگ بھی تیار ہو صاحب نے اپنے, اپنے سالات لکھے اپنے ملازم کا واقعہ تو وہ چلا جاتا تھا میں اس کے پیچھے جا کر دیکھا کہاں جاتے پھر وہاں پر ایکٹا کیا تھا جہاں پر جلد کے چھوٹے ہوتے تھے اس کے بعد بازی ہوتے. اس کو ڈال آتا تھا میں بڑھانے کچھ تھے اور, جلتے تھے اور لگاتے تھے کے کنارے لگاتے تھے ہمارے ملازم پر پیسہ آ رہا تھا الٹا کھڑا ہو جاتا اور تو پیر مارتا حال ہی آ جائے یہ مزہ تو آپ نہیں پایا یہ مزہ تو نہیں پایا یہ شوق جیسے سلسلے نہیں ہے میرے بھائی رقبے تلو سل ہے روح سل ہے میں نے سن رہا ہے ٹھیک ہے ہوں کہ یہ اس کے فیصلہ نہیں بانا اور ہمارے یہاں کرنے والے کل کرنا چاہیے پوچھتے تو میں ستا کرتا ہوں کہ یہ ہمیں میں ایک ٹکڑا ہے کیا سطح کا ہو رہا ہے یہ روحانیت کا نہیں آپ کا سمجھا کباب تو موید کا پتا ہونا معاملات کا درست ہونا عبادت کی عادت بننا اور اخلاق کا درست ہونا چند ہی ہے اس بات کو میں پانچ چھ میں سال میں ایک بار بیان کیا کرتا ہوں ہمارے بلا سر ہم ضلع ضلع تھے کے اس میں پنجاب کے ساتھی ہمارے ساتھی ہے بزرگ بڑا کشمیر کری لائے تو باقی بات سال سے کشمیر کا کوئی آدمی بات کر رہا تھا انہوں نے اس کی بات کاٹ کر بات کی مار سال منٹ کے کسی کے ترکیب آفتا نہیں ہے ذکر اور تو ہے لیکن ترجیح آفر نہیں کہ ان کو مجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں آئے بات کر کے بات کر کاٹ کے بات کریں آدمی بات کرنے کا طریقے سوچ رہی ہوں تو واقعہ لکھا رہے نا پیس واقع پڑے گی بصری رحمد اللہ علیہ ان کے مریض ابھی جزبی رحمد اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آ... کسی جگہ جانا تھا اور آگے دریا تک وہ پل بھی نہیں تھا کشتی بھی کرنے نوبتہ حمد پار کرنے حمد کی نوبت آئی تو ابھی ججبی رحمد اللہ علیہ الدم کے نماز پڑھے اور پانی پسند پار کر گئے اور بصیر رحمت اللہ علیہ کے شیخ بھی تھے اور سال کی طرف نہیں کرے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بجاز کے آدمی ہے. بس کے دار گرفتار کرنا چاہتے تھے ان کا گان جاؤں کا دیا کے کنارے ابھی بلبی کے جھونپڑا ہے وہیں پناہ لیتے ہیں بازر جایا اس نے جا کر بنا لینے میں صبح ہی آ کے ابھی اندر ہے اس آدمی کو دیکھو آخر میں پڑھنا ان پڑھ ان होता پڑ ہی ہوتا ہے امی امی آلے والے ان پڑھ ان پڑھ ہی, پڑ پڑ ہی ہوتا ہے اس موقع پر گیا اس بات کی ضرورت تھی کہ ان کو کہتا کہ نہیں ہے یہاں پر اس کی بھی ضرورت چلو اگر اس بات کا جا کے مجھے کیا پتا ہے آپ کو پتا ہو یہاں آیا ہوتا تو ہوتا نہ آیا گھر میں کیا چوری ہے کرنا خبر ہے اتنا عجیب چاروں طرف کیا برا کے بکر جائے کرتے. خیر اندر آیا تو انہوں نے کہا کہ اتنے تجھے سمجھ نہیں ہے کہ ان کو کہتا کہ یہاں پر نہیں ہے انہوں نے کہا صاحب میں کیا کروں میری زبان سنتی نہیں کیا تھا جب مجھے آ کر ڈھونڈ رہے تھے میرے سر پہاڑ تک کر جاتے تھے موبائل کہا کہ میں پلا فلاں کے لمب پڑ کر دعا مانگی کہ اللہ میں نے حضرت کو آپ کے حوالے واقعہ دیکھا ہے کہ حضرت بشیر جا رہے تھے تو ہم دیکھا ہے چوراہے میں ابھی بیکمی کی کپڑے پڑی پارٹنا کہتے ہیں کپڑے چھوڑ کے چلا گیا اٹھا کر لے گے کھڑا کر لیں گے پھر کھڑے جو واپس ہی واپس آئے گا کپڑے جس کے حوالے کر کے گئے تھے ان کا اس کے حوالے کر کے گئے تھے جس نے آپ کو لا کر <laughs> لیا گئے ہیں کیا نام ان کے پرندہ چار آپ کے شیر افطار کا مار سم لیتے ہیں عمارف کے ساتھ ملکوں کو سات بریاضوں کو اطار میں پار کیا اور ہم پہلے بریاظم کے پوچھے پوچھے کے خبوں میں گھوم رہے ہیں بہت بڑے آسمتا ہوں ہمارے مدرسوں کے بڑی صحبان کے یہ ہوتی ہے معلوم ہو گیا تو مار فرق دو ہزار پندرہ صاحب سے زیادہ بات کی ہے کہ سب باتوں کے باوجود درجہ ہے وہ اصل بس ہم سے زیادہ چیز بھی کرانتے ہیں جو مجہ نفس اور اسلم باسلو ہیں لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے اصل چیز تو اللہ کا تعلق ہے جن کا فہم ہے اور زیادہ درجہ جو ہے بس لگے بڑے کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں تو سی آ رہی تھی اب خبر سب جگہ گرمی کا دار کرتا ہے ہنستا بولتا ہے سب لوگوں کو رکھتا ہے گھر پڑا کر بس جائے تو عزیز کہتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور سب لوگوں کی تعداد سب لوگوں خوش کرتی ہے ذکر رفتار کرتی ہے نو اور روز اور حاج اور عمر ہے لیکن یہ سوچے ہوئے عزیز دینی ہے دکھاؤ کو بادشاہی عمل میں یا ذکر رفتار کر عزیز دیکھا سب کو خوش رکھے گا ماں باپ تھوڑا سہیت دے خوش کروں یہ کہاں جمداد نام دے رہا ہے باندھ سر بڑا اچھا بچہ ہے بڑا اچھا بڑا بڑا کہ ساری اذیت طاقت ہے باندان کے نمبر آیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ اس کے والد صاحب ہاں لے کر آئے تھے خطرہ نہیں اکیلے نے آپ سے بات کری اس سے بات کی اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میں فلاں کالین پڑھتا تھا وہاں سب لوگوں کے لڑکی کے ساتھ تعلقات مجھے اتنا نہ دے رہے تھے کسی تعلقات آخر ہم نے کے تعلقات بنائے اور پھر جو ہے تعلقات جو ہے تو مسئلے حل کرنے کے ہمارے پاس آئے تین سال کے بعد جو ہے مسئلہ حل اس کو چھوڑ دیا سر یہ بات مجھے بڑا دکھ پایا نا یہ تھا کہ سر میں نے اس کے خاطر اپنے کو گروم کیا گرو کا کیا مانا سوارا جی یہ جو وہ ہوتا ہے نا چیز کو بنا رہا ہوگڑوں پکڑتا ہے وہ گھما کے اس پر مشین پر کس طرح کے کیا بڑا کیا اپنے آپ کو کے لحاظ سے سے سب کچھ کہ میں نے میں کیا ان کو سوسائٹیز میں کام کر کے اپنی فوٹوگرافی اور سب کچھ کرا کے کور فرمے کیا آپ تاکہ میری سب باتیں اس تک کم کسی کو کام کرنا مجھے سروج ہو گیا اپنے آپ کو ایک مہ کی بوڑی کے لیے کتنا درم کر رہا ہوں اور کتنا دست کر رہا ہے کتنا پرامعم کر رہا ہے تو یہی بات ہمیں زیادہ کو گراس بھی کیونکہ کیفیت جو محبت کو کیا تو آگ پہ کیا رنگ نے بھی آج دلائے یا آروگی کاری کے لیے جلائیں آگو ہے اس میں جو روٹی پکانے کے لیے تو ہے اور ضروریات گندگی سے اور گھر چلانے کے لیے جائیں تو اور آزاد ہے آگے والا آرسو تک خود اخبار رکھنا خوش کیے میں آدمی سے بیٹھ میں کھا کے یہ رحمان بابا خلاف نہیں ہوتاش میں تو وہ بڑے ایسے محبت کے ساتھ تھے تاکہ یہ لیکن اس میں آدمی کا ہے تو خیال ہے اس طرف نہیں جاتا جو انہوں نے کیا کہتے ہیں کو بالوں کو گالوں کو بیان کیا ہے لیکن بہت خدا یہ مجاز کا بیان کیا ہے باتوں ہاتھ اور اندازہ بات ہے کہ بال وار اور جانوری ہے اس کے بجائے وہ اس کو مزاق اٹھانے دوسرے آدمی جو آفس لوگ باتل میں اس کو محسوس ہوتا ہے جلدی کو اس کو اس کو اسی طرح کی تاسی آپ کی بات چیت چھوڑے بڑی بیان کیا تھا کہ انہوں دو کہ نے کہا کہ اخبار کے ساتھ شاید میں نے اردو فارسی عربی کسی زبان میں نہیں دیکھا میں فرسود اچھی کے بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے قریب ہے لیکن جو کہتی ہے رحمان بابا کے اور کے بارے میں کہا کہ پھر روم مرگوا کر بات رواگا فکیر ہے زندگی اور موت کے راج میں سلفلے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 لیکن ملاقات کرنا معلوم کرنا سب کچھ بتائیں نا بالی بات کرے لاپوری کو double to repeat in the previous. Ya khotay. Bure din to. Aata chala. X 0, that is for. Jamaat ka kaam ali baat na, usme khayal khana toh, hal Is baat Oh, oh.